أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود أحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يطلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم چھٹے پارے کی آج ہم نے تلاوت کی ہے چھٹے پارے میں سورت المائدہ نزول کے اعتبار سے آخری صورتوں میں سے ہے اللہ تعالی نے اس میں حلال و حرام جانوروں کے متعلقہ احکام ذکر کیے ہیں سب سے پہلے اس کا آغاز سورت المائدہ کا وہ آہد کی پاسداری سے ہوتا ہے یا ایوہدین آمنو اوفو بلقوت اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو مخاطب کیا ہے ایمان والوں کو مخاطب کیا ہے اور اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کو یہ حکم دیا ہے کہ اے مسلمانوں اپنے وعدوں کی پاسداری کیا کرو اوفو بالعقود اپنے وعدے پورے کیا کرو جتنے بھی احکام اللہ تعالی آگے ذکر فرما رہے ہیں ان احکامات کے لیے ایک بنیادی بات اللہ نے ذکر کر دی اور وہ ہے وعدے کو پورا کرنا اسی لیے حدیث میں آتا ہے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا منافق کی نشانی منافق کی تین نشانیاں ہیں ان میں سے سب سے پہلی نشانی اذا و ادا جب وعدہ کرتا ہے تو وعدے کو توڑ دیتا ہے منافق کی سب سے پہلی نشانی اللہ کے نبی نے یہ ذکر کی ہے کہ وہ وعدے کی پاسداری نہیں کرتا اور آج آپ دیکھیں گے ہماری زندگیوں میں ہمارے معاملات میں ہم کتنے وعدے توڑتے چلے جاتے اور ہمیں اس کی پرواہ نہیں ہوتی معمول زندگی ایسا بن گیا کہ ہم اسے جرم ہی نہیں سمجھتے جبکہ کہ وعدہ خلافی کرنا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں منافق کی نشانی ہے اور کبیرہ گناہوں میں سے یعنی بڑے گناہوں میں سے وعدہ خلافی ایک گناہ ہے اور آج ہماری زندگی میں عام ہے کسی سے وعدہ کیا صبح ملیں گے وہ جی میں تو سو گیا تھا وہ بڑی نیند آ رہی تھی وہی نیند آنی تھی تو پہلے بتانا تھا اچھا پھر جو وعدہ کرتے ہیں وقت کی پابندی کا تو سوا ہی نہیں پیدا ہوتا نا وہ تو ہماری زندگی میں ہے ہی نہیں کہ جی صبح آٹھ بجے ملیں گے تو صبح آٹھ بجے وہ گھر سے نکلنے کی تیاری کریں گے آٹھ بجے آپ سے ملیں گے نہیں اس لیے آپ انتظار میں بیٹھے رہیں گے پانی پی لیں گے پھر چائے پی لیں گے پھر کافی پی لیں گے بھیا میں بس نکلا میں آپ ہی بس پہنچ رہا ہوں جیسے یہ کوئی غلطی نہیں ہے اس لیے آج کل کسی سے وقت طے کرنا ہو تو اس کو بتانا چاہیے بھئی دیکھو آٹھ بجے وقت ہے پانچ منٹ انتظار کروں گا بس ختم اس لیے کہ آٹھ بجے کا مطلب آٹھ بجے ہے ہی نہیں آٹھ بجے کا مطلب نو بجے دس بجے گیارہ بجے یہ سب آٹھ بجے یہ کیسے آٹھ بجے میں ہمارے یہاں جمعے میں ایسے ہی ہوتا تھا گڑبڑ ہوتی تھی پھر میں نے ایک دفعہ باقاعدہ اعلان کیا اعلان کیا, کیا ناظیم بھائی کیا اعلان کیا وقت کی پابندی ہوگی خطبے کی آزان ایک بج کر تیس منٹ پر ہوگی اور ایک بج کر تیس منٹ کا مطلب ایک بج کے تیس منٹ ہے اکتیس نہیں ہے اللہ کی توفیق سے اس کی پابندی کر رہا ہوں میں بلکہ اب تو ماضی صاحب کوئی پابند کر دی بھائی ایک اٹھارہ ہو جائے میں تقریر کر رہا ہوں آپ نے اٹھ جانا ہے اذان کے لیے بس تاکہ میں خود بخود بس کر دوں اب پچھلے دو چار جمعوں سے وہ اٹھ جاتے ہیں مقصد یہ ہے کہ یعنی جو اسلام کی عملی زندگی وہ ہونی چاہیے نا اب اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں سورہ معاہدہ کی پہلی آیت میں کہ یا الذین منو اوفو بالوق اے مسلمانوں اپنے وعدے پورے کرو اور ہماری زندگی سے یہ چیز بالکل نکل چکی ہے اور ہماری وہ گناہ ہی نہیں چاہے ہم کسی سے وعدہ کرے چاہے بچوں سے وعدہ کرے چاہے کسی سے ملنے کا وعدہ کرے چاہے کسی سے پیسے لین دین کا معاملہ کرے کوئی بھی ہو اسلام ہمیں کہتا ہے ان سب کو پورا کرو اگر آپ نے وعدہ کیا پورا کرنا آپ کی ایمان کی نشانی ہے اور اس کو پورا نہ کرنا آپ کے ایمان کی کمزوری اور آپ کے منافق ہونے کی دلیل ہے مومن ہو مسلمان ہو وعدہ پورا نہ کرے کیسے ہوگا بچوں سے وعدہ کیا چلو بھائی آج آپ کو لے جائیں گے کہاں لے جائیں گے عمر بھائی جی پیزا کھلانے لے جائیں گے اب جب عمر بھائی ادھر سے گئے در سن کے تو میں تو وہ تھک گیا ہوں کل جائیں گے وعدہ خلافی ہو گئی نا اب وہ انتظار میں بیٹھے تھے کہ بھئی ابھی آئیں گے ابو اور تیاری ہو رہی تھی بھئی جب ہم جائیں گے پیزا وہاں پیزا کھائیں گے اور وہاں برگر کھائیں گے اور وہاں جوس پیئیں گے اور انہوں نے اپنی ایک بچوں نے ایک خواب بنایا تھا ایک بلڈنگ بنائی تھی اور آپ گئے اور آپ نے بلڈنگ کی ایسی کم تیزی کر دی نہیں جاتی اب وعدہ خلافی ہو گئی واضی ہونے کے نتیجے میں کیا ہوا ہمارے بچوں کے دلوں میں ہمارا احترام کا لیول کمزور ہو گیا وہ پھر کہے گا کہ ابا تو بولتے ہی رہتے اما تو بولتی ہی رہتی ہے کہ بریانی بنانی ہے پھر اما نے کہا نہیں موڑ نہیں اور ابا ساتھ سبزی کھا لو مجھے تو بولنا نہیں چاہیے تھا جب آپ نے بولا کہ بریانی بنانی ہے آج آپ نے روزہ رکھا ہے آج آپ کے افطار میں بڑا اسپیشل ڈش بناؤں گی اور پھر نہیں بنایا وعدہ خلافی ہوگی نا یعنی یہ وہ چھوٹی چیزیں جو ہماری زندگی میں ہیں اور ہم اسے گناہ نہیں سمجھتے ہم نے نماز پڑھ لی نا بہ ہم کہتے باس پانچ وقت نماز میں پڑھتا ہوں نا سارے جرائم میرے لیے معاف ہے میں تو ہوں اللہ کا خاص بندہ میں نماز جو پڑھتا ہوں میں نے روزہ جو رکھا جناب اور میں نے تراوی بیس رکعت پڑھی جناب میرے لیے وعدہ خلافی کیا مسئلہ تھوڑی پوچھیں گے اللہ تعالیٰ بیس رکعت تراوی پھر خلاصہ بھی سن کے آ رہا ہوں تو میرے سے بھی اللہ پوچھیں گے وعدہ خلافی نہیں میرے لیے وعدہ خلافی کوئی مسئلہ نہیں بیس رکعت تراوی خلاصہ بھی اٹھ کے تاجر بھی پڑھوں گا یہ سب نفلی عبادت ہے وعدہ پورا کرنا واجب ہے وعدہ پورا کرنا تاجد سے زیادہ اہم ہے اگر آپ نے وعدہ کیا ہے اس لیے کہ اللہ کا حکم ہے یائی اللہ آ بنو او خوب مسلمانوں اپنے وعدے پورے کرو آج مارکیٹوں میں جو جتنے معاملات خراب ہو رہے کیوں وعدہ پورا نہیں ہو رہا وعدے کی پاسداری نہیں ہو رہی اس کی اہمیت ہی نہیں مسلمان مسلمان کو جو ہے وہ دن کے دیے جا رہا ہے اس کو بہلایا جا رہا ہے اس کی چیزیں بربق نہیں دے رہا اس کو پریشان کر رہا ہے آگے اس کے معاملات اس کے اس سے معاملات ساری دنیا میں ایک پریشانی ہم نے مچائی بھی ہے مسلمانوں نے وعدے کی پاسداری نہیں کرتے یا یادین اوف اوفو بالعقود سورہ معدہ آئےت نمبر ایک نمبر بننا ہے تو وعدہ پورا کرو جو وعدہ پورا کرے گا وہی ایک نمبر ہے جو وعدہ پورا نہ کرے وہ دو نمبر ہے وہ مومن ہو ہی نہیں سکتا مومن اپنے وعدے کی پاسداری کرتا تو اس لیے اللہ تعالی نے سورہ معاہدہ میں ہمیں یہ حکم دیا یا او الدین آ منو اوف اے مسلمانوں اپنے وعدوں کی پاسداری کرو وعدے کو پورا کرو اب آگے اللہ تعالیٰ نے احکامات بتلائے پہلا حکم اللہ تعالیٰ نے یہاں حرام جانوروں کے متعلق ذکر کیا گیارہ قسم کے جانور ذکر کیے ہیں جو حرام ہے نمبر ایک سب سے پہلے میتا مردار جانور ہے جو اپنی موت آپ مر جاتا ہے اور دوسرے نمبر پر خون ہے یہ جو بہتا ہوا خون ہوتا ہے یہ حرام ہے عربوں کے یہاں یہ ان کی ایک لذیذ ڈش تھی وہ اس خون کو جمع کرتے تھے اور توے پہ اس کو جو ہے وہ پکاتے تھے یا بناتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ حرام ہے اسی طرح سور کا گوشت یہ حرام ہے اسی طرح نمبر چار اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ چیزیں جو اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر ہو جیسے یہ فلاں کے نام کا دیگ ہے فلاں کے نام کا بکرا ہے فلاں کے نام کی نظر ہے تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ چیزیں حرام ہیں چونکہ ان کے یہاں بھی وہ بتوں کے نام پر چیزیں دیا کرتے تھے جیسے ہمارے یہاں گیارہویں ہوتی ہے کہ جی یہ شارد القادری جیلانی رحمت اللہ علیہ کی ہے ان کے نام کی نظر ہے ان کے نام کی نیاد ہے یہ سب حرام ہے اس کا کھانا اسی طرح حرام ہے جیسے سور کا کھانا حرام ہے یہ جتنے مزارات ہیں یہ جتنے جو ہیں، وہ قبر ہے آپ جاتے ہیں ان پر کہیں مٹھائیاں پڑی ہوتی ہیں، کہیں پر جناب وہ فروٹ پڑے ہوتے ہیں کہیں پر کوئی چیز پڑی ہوتی ہے یہ مزارات پر جتنی بھی چیزیں ہوتی ہیں یہ سب اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں حرام ہے اس طرح جیسے کہ سور حرام ہے اللہ تعالی کے سوا کسی اور کے نام کی چیز نہیں ہو سکتی اگر ہوتی تو صحابہ حضور کے نام کے نظر و نیاس کرتے رہتے لیکن صحابہ کے رضوان اللہ تعالی علی مجمعین رسول اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں صدقہ و خیرات دیتے تھے لیکن کس کے نام پہ دیتے تھے اللہ کے نام پہ دیتے صحابی نے باغ دیا کس کے نام پہ دیا اللہ کے نام پہ دیا صحابی نے کنواں بنایا اپنی والدہ کے لیے کس کے نام پہ بنایا اللہ کے نام پہ بنایا اسی طرح صحابی اپنے باغات سے کھجورے لا کے دیتے تھے کس کے نام پہ یہ بس تو بس نہیں تھا صحابہ کہتے ہیں اللہ کے رسول یہ آپ کے نام کی نیاز ہے یہ آپ کے نام کی منت ہے یہ آپ کے نام کا بکرا ہے یہ آپ کے نام کی کھجورے ہیں یہ آپ اللہ کے نام کھجور ہو باغ ہو پیسہ ہو کپڑا ہو جو بھی چیز ہو وہ اللہ تعالیٰ کے پاک نام پر ہوگی اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور کے نام پر نظر منت نیاز یہ سب حرام ہیں اور اس طرح حرام ہیں جیسے ایک مردار جانور حرام ہوتا ہے جیسے ایک سور کا کھانا حرام ہوتا ہے ایسی غیر اللہ کے نام جیسے محرم میں لوگ حلیم بناتے ہیں کہ حضرت حسین کے نام کی حلیم ہے شربت بناتے ہیں حضرت حسین کے نام کی شربت ہے تو شربت ہو حدیم ہو کوئی بھی چیز ہو ہم کس کے نام پہ کھاتے ہیں یا کس کے نام پہ دیتے ہیں اللہ کے نام پہ دیتے ہیں اور اللہ کے نام پہ کھاتے ہیں اگر کوئی اللہ کے نام پہ ہے بجواتے ہم کھا لیں گے اور اگر وہ کہے گے کہ یہ فلاں کے نام پر ہے نہیں بھائی یہ شرک ہے ہم اللہ کے علاوہ کسی اور کے نام پر نہ دیتے ہیں نہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کھاتے ہیں نہ اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ کوئی چیز لیتے ہیں جو بھی چیز ہے سب کا مالک اللہ ہے سب کا خالق اللہ ہے وہ صرف اللہ کے نام پہ ہو سکتی ہے اللہ کے سوا کسی اور کے نام پہ اچھا جی تو نمبر ایک مردار نمبر دو بہتا ہوا خون نمبر تین سوار نمبر چار غیر اللہ کے نام کی چیز غیر اللہ کے نام کی کوئی بھی چیز ہو اور نمبر پانچ وہ جانور چوٹ لگ گئی ایکسیڈنٹ ہو گیا یا اس کو کوئی چیز لگ گئی اور اس سے وہ زخمی ہو کے مر گیا زبانی کیا گیا موقع نہیں ملا المریا وہ جانور جو کسی اونچی جگہ سے لڑک کے گر گیا پہاڑوں پہ چلتے ہوئے جانور گر جاتے ہیں اور وہ مر گیا اور اسے ذمہ نہیں کر سکا کوئی تو وہ بھی حرام ہے اسی طرح الموقوزہ انتیہ وہ جانور کے جس کو کسی دوسرے جانور نے سینگ مار دیا جیسے کسی بیل نے کسی جانور کو مار دیا چھوٹے جانور کو مار دیا ایک بکرے نے دوسرے بکرے کو سینگ سے مار دیا زخمی کر دیا وہ مر گیا تو وہ بھی مردار ہے وَمَا أَكَلَ سب نمبر نو وہ جس کو کسی درندے نے چیر پھاڑ لیا جنگل کے اندر کسی شیر نے بھیڑیا نے کسی بھی جانور حلال کو پکڑ کر چیر پھاڑ دیا اور ضبع کرنے کا موقع ہی نہیں ملا وہ جانور مر گیا تو یہ بھی حرام ہے اور اسی طرح نمبر دس معذوب نصب اور وہ جو آستانوں پہ ذبح کیے جاتے ہیں. یعنی ایک تو وہ ہے جو غیر اللہ کے نام پر ہے اور ایک وہ کے باقاعدہ لے جا کر وہاں جانور ذبح کرتے ہیں خبر پر لے جا کر مزار پر لے جا کر کسی جھنڈے کے پاس لے جا کر وہاں جانور ذبح کرتے ہیں تو اللہ تعالی نے فرمایا کہ یہ جانور بھی حرام ہے جو کسی بھی آستانے پر لے جایا جاتا ہے اور کسی غیر اللہ کے تعظیم کے لیے جانور لے جا کر وہاں ذبح کرتے ہیں یہ بھی حرام ہے اور نمبر گیارہ اللہ تعالی نے فرمایا تم تیروں سے تقسیم کرو یہ بھی حرام ہے یہ گیارہ چیزیں اللہ نے ذکر کی تیروں سے تقسیم کا کیا مطلب ان کے یہاں ایک طریقہ تھا کہ مثال کے طور پر دس آدمیوں نے مل کر ایک اونٹ خریدا مثال کے طور پر ایک لاکھ روپے کا اونٹ ہے دس آدمیوں نے خریدا دس سزار روپے دے دی اب دس آدمیوں کا اس میں برابر حصہ ہے. اب وہ کیا کرتے تھے کہ وہ جاتے تھے فال والے کے پاس کہ جی نکالو ہمارا فال تو وہ نکالتا فال وہ لے کر ہوتا آدھا وہ کہتے چلو بھائی عمر بھائی کا تو آدھا اونٹ ہو گیا چلو بھائی یہ تو دیے دس ہزار اونٹ لے گئے پچاس ہزار کا اچھا جی عظیم بھائی کا کیا ہوا ہاں جی ان کا نکل گیا سولوس جناب ان کا جو ہے ایک بٹا تین نکلا چلو بھائی ایک بٹا تین ان کا ہو گیا اتنا اس کا ہو گیا اتنا دو چار میں تقسیم ہو گیا بگیہ جو ہے کہا چلو بھائی جاؤ چاہے پیو گھر پہ بیٹھ جاؤ سمجھ میں آ بات میں اب یہ اس طرح تقسیم کرتے تھے تو اللہ تعالیٰ نے فرمائی یہ حرام ہے اس کی مثال آج کل لاٹریاں ہیں جیسے لاٹری کے اندر ایک آدمی نے سو روپے دیے سو روپے کا ٹکٹ خریدا اب سو روپے کا ٹکٹ خریدا مثال کے طور پر سو آدمیوں نے جب سو آدمیوں نے سو روپئے کا ٹکٹ خریدا دس روپے ہو گئے اب دس ہزار روپے ہو گئے اور اس میں جناب انعام نکل گیا زید عمر بکر تین آدمیوں کا انعام نکلا بکے کو کہا جاؤ بھائی چھٹی کرو گھر میں بیٹھ جاؤ تو یہ حرام ہے ناجائز ہاں اگر اس لاٹری کے ذریعے سے سب کو برابر حصہ دیا گیا اس کے سو سو روپے کا ادارہ اپنی طرف سے کوئی انعام دیتا ہے وہ ایک الگ چیز سو سو روپے جو ہے ان کو پورے دیے گئے جیسے مثال کے طور پر ہوتے جی آپ ہماری یہ چیز خریدے تو آپ کو انعام ملے گا بھئی یہ ڈبا خریدیں گے آپ کا انعام نکلے گا آپ ڈبا ہے سو روپے کا سو سو روپے کا سب نے خرید لیا ڈبا مل گیا پھر اس میں کسی کا انعام نکل گیا وہ ایک کمپنی اپنے طرف سے دے رہی وہ ایک الگ چیز ہے آپ کے سو روپے پر آپ کو وہ چیز اس نے جو بھی اس نے قیمت طے کی ہے وہ اس نے دے دی بگیہ اس نے کہا کہ بھئی اس میں جس کا بھی کوپن نکلا اس کو انعام ملے گا اب سو میں سے کسی کا کوپن نکلا یہ دنیا میں مال بیچنے کے لیے لوگ کرتے ہیں تو وہ کمپنی کی طرف سے ہوتا ہے تو وہ الگ چیز ہے لیکن ایک چیز یہ ہے کہ سب نے ٹکٹ خریدا سب کے مساوی پیسے ہیں اور ان میں سے دو چار کو اس میں سے انعام مل گیا بگیہ سارے جنافیہ مان اللہ ہو گئے تو فرمائے یہ جائز نہیں ہے. انتخم بل بالازلام اس طرح لوگوں کے مالوں کو بٹورا جاتا ہے اور یہ مختلف طریقے ہوتے ہیں آج بھی ہے جی وہ آپ آپ کا ٹکٹ نکلے جی آپ کا ٹکٹ نکلے اور آپ جناب سوئٹزر لینڈ کے لیے آپ جائیں زبردست بات یار آپ اتنے مہربان ہو گئے مجھ پہ مجھے یہ لینڈ بھیج رہے ہیں آپ کا ہوٹل بھی بک ہے آپ کی بس آپ فلاں ہوٹل میں آ جائیں وہاں جو ہے وہ فراندازی ہوگی اب وہاں جمع کیا جناب وہ پچاس آدمیوں کو سو آدمیوں کو اور سب سے جناب وہاں پانچ پانچ ہزار روپئے کا ٹکٹ خریدوایا اور ٹکٹ خریدوانے کے بعد جناب پتا چلا وہ تو کسی ایک دو آدمیوں کا نکلا ہم تو ویسے ہی گئے تھے کہ سوئٹزرلینڈ جا رہے الٹا ہمارے پانچ ہزار روپئے چلے گئے وقت ضائع ہو گیا اور واپس جناب وہی المرا سوسائٹی اور اپنے گھر میں بیٹھے ہوئے تھے نہ سوئزرلینڈ پہنچ سکے اور نہ آئیلینڈ پہنچ سکے واپس اپنی جگہ پہنچ گئے تو یہ اس طرح دھوکہ بازیاں دنیا میں عام طور پر مختلف اس کے طریقے ہیں اللہ تعالی نے فرمایا یہ حرام ہے یہ ناجائز طریقہ ہے پیسے لے کر کے اور دھوکہ دے کر کے اور اپنی مرضی سے کسی ایک کو نواز دینا بھئی میرے پیسے ہیں میرے پیسے جناب دوسرے ساتھی کو کیوں جا رہے میرے پانچ ہزار روپے میں جو بھی چیز ہے وہ تو مجھے ملے میرے پانچ ہزار روپے میں مجھے پانچ سو روپے میں چائے بوتل مل گیا بکیہ ساڑھے چار ہزار جناب میرے گئے وقف ہو گئے اور کسی دوسرے آدمی کا ٹکٹ نکل آیا تو یہ جو ترتیب ہے لاٹریوں کی اللہ تعالیٰ نے اس کو حرام قرار دیا کہ ایسا نہیں ہونا چاہیے یعنی ہم کسی کے مال میں اپنا اختیار نہیں رکھتے کہ ہم اپنی مرضی سے اس میں تصرف کریں کسی کو زیادہ دے کسی کو کم دے یہ کیوں کریں ہم ایسا نہیں کر سکتے آگے چل کر سورہ معاہدہ میں اللہ تعالی نے قرآن کریم کی وہ عظیم ترین آیت جس میں تکمیل اسلام کا ذکر ہے اس کو بدلایا ہے سورہ معاہدہ آیت نمبر تین اکمل توین کم و اکمم تو علی کم نعمتی و ردی توکم دینا یہ وہ بہترین آیت ہے جس نے ہمارے لیے یہ اعلان کر دیا کہ اسلام ایک کامل اور اکمل دین ہے اب مسلمانوں کو کسی اور طرف جانے کی ضرورت ہی نہیں ہے ایک یہودی نے حضرت عمر رضی اللہ تعالی انہوں سے یہ بات کہی تھی کہ تمہاری کتاب میں ایک آیت ہے اگر وہ ہم پر اترتی تو ہم اس دن عید خوشی کا دن مناتے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا بھائی کون سی آیت ہے تو اس یہودی نے یہ آیت پیش کی کہ یہ جو اللہ تعالی نے تمہارے لیے اعلان کیا کہ تمہارا دین آج مکمل ہو گیا تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ مجھے وہ وقت بھی یاد ہے مجھے وہ موقع بھی یاد ہے مجھے وہ جگہ بھی یاد ہے وہ تو خاص دن تھا دس دل حجا تھا دس ذلحجہ نہیں دس سن ہجری دس تھا سن ہجری دس تھا اور نو ذلحجہ تھا جمعہ کا دن تھا عصر کا وقت تھا عرفات کا میدان تھا اور یہ آیت نازل ہوئی یعنی ہمارے پورے سال میں سب سے مبارک دن عرفے کا ہوتا ہے اور سب سے مبارک وقت عرفے کے دن شام کا وقت ہوتا ہے اور جمعہ کا دن سب سے مبارک ہوتا ہے تو یہ آیت تو سب سے مبارک دن عرفے میں اور ہفتے کے سب سے مبارک دن جمعہ میں اور سب سے مبارک وقت اثر کے وقت میں اور سب سے مبارک جگہ میدان عرفات میں نازل ہوئی ہم اس سے بڑی خوشی کیا منائی اللہ نے آیت نازل ہی ایسے موقع بر کی ہے ہمارے لیے تو وہ دن ہر سال خوشی کا ہوتا ہے یعنی عرفے والا دن میدان عرفات میں جہاں و حجات جمع ہوتے ہیں اور اللہ ان کی مغفیرت فرماتے ہیں اللہ کی بارگاہ میں وہ اللہ تعالی کی حمد و سنا کرتے تو اس آیت کے اندر اللہ تعالی نے ہمیں یہ بشارت دی ہے یہ خوشخبری سنائی ہے کہ اسلام کامل دین ہے اکمل تو الکم کو اور پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا اکمم تو علی میں نے اپنی نعمت تم پر تام کر دی یعنی اسلام اللہ تعالی کی عظیم ترین نعمت ہے جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو عطا کی اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں رضی توکم الاسلام دینا اسلام کو بطور دین میں نے تمہارے لیے پسند کیا تو اسلام ایک کامل دین ہے دنیا میں جتنے بھی ادیان پائے جاتے ہیں اسلام کے علاوہ وہ تمام ادیاان ناقص نا مکمل اللہ کے یہاں ناپسندیدہ اللہ تعالی کے یہاں کامل دین پسندیدہ دین وہ صرف اسلام ہے میں اب تک یہ غیر الاسلامی دینک فلحیح جو اسلام کے علاوہ کسی اور راستے سے اللہ تک پہنچنا چاہے گا وہ کبھی بھی نہیں پہنچ پائے گا اللہ تعالی فرماتے ہیں میرے طرف آنے والا راستہ وہ صرف اسلام کا ہے جس نے میرے پاس پہنچنا ہے یعنی میری رضا حاصل کرنی ہے میری خوشی حاصل کرنی ہے مجھے راضی کرنا ہے میری مدد و نصرت لینی ہے اسلام کے روٹ کو اختیار کرے اسلام کے روٹ پر چلے ہم تک پہنچ جائے گا اور اگر اسلام کے علاوہ کسی اور راستے پر چلے گا وہ کہیں اور پہنچ جائے گا وہ اللہ تعالیٰ تک نہیں پہنچ سکے گا تو اسلام اللہ تعالی کا کامل دین ہے اور کامل دین اس کو کہتے ہیں جس میں انسانی زندگی کے ہر شعبے کے متعلق مکمل رہنمائی موجود ہو وہ کامل کہلاتے ہے مکمل گھر کس کو کہیں گے جس میں گھر کی تمام ضروریات اگر گھر ہو اور اس میں کچن نہ ہو تو یہ مکمل گھر ہوگا باتھ روم نہ ہو بیڈ روم نہ ہو مہمان خانہ نہ ہو تو وہ مکمل نہیں ہے مکمل گھر جس میں تمام ضروریات زندگی موجود ہو وہ مکمل گھر ہے اسی طرح مکمل دین وہ ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق رہنمائی موجود اور اسلام وہ کامل دین ہے جس میں زندگی کے ہر شعبے کے متعلق کامل رہنمائی موجود ہے آج ہماری عملی کمزوری کی وجہ سے آج ہماری عملی کمزوری کی وجہ سے لوگ اسلام کو کمزور سمجھتے ہیں اسلام کمزور نہیں اسلام تو اپنی جگہ بہت مضبوط ہے آج اسلام کے ان احکام کو ان دنیا والوں نے لے لیا انہوں نے وعدہ خلافی چھوڑ دی وعدے کی پاسداری کرتے ہیں بات سچی کرتے ہیں امانت میں خیانت نہیں کرتے اس وجہ سے ان کو ترقی مل رہی ہے اس وجہ سے نہیں مل رہی کہ کفر اختیار کیا انہوں نے حضرت مولانا ترجیح عثمانی صاحب دامد برقاتم نے بہت پیارا جملہ فرمایا کہ ہمارے والد حضرت مولانا مفتی شفی صلہ اللہ قدو سے کسی نے کہا کہ اسلام اللہ کا سچا دین ہے مسلمان نیچے جا رہے کافر اوپر جا رہے تو یہ کیا مطلب ہو گیا چاہیے تو یہ کہ ہم اوپر جاتے اور وہ نیچے آتے تو ہم نیچے آ رہے وہ اوپر جا رہے اور نے کہا دیکھو بھائی اسلام اللہ کا کامل دین ہے اور اس میں عزت ترقی موجود ہے لیکن صرف اسلام کے نام لینے سے عزت نہیں ملتی اسلام کی تعلیمات پر عمل کرنے سے آدمی اوپر جاتا ہے اور ایسے ہی تھا صحابہ جب اسلام پر کامل تھے اور ان کی زندگی اسلامی تعلیمات کے مطابق تھی کیسر و قسرہ کے مالک بن گئے اوپر چلتے چلے گئے ساری دنیا ان کے نیچے تھی آج جب ہمارے امال میں کمزوری آ گئی اور ہم اسلام کی تعلیمات کا ڈنڈورا تو پیٹتے ہیں لیکن عمل نہیں کرتے آج ہماری مارکیٹوں کا حال دیکھ لیں ہر دوسرے آدمی سے کسی نہ کسی نے پیسے لے کے بھاگے ہوئے فلاں مارکیٹ میں اتنے پیسے لے کے بھاگ گیا فلاں میں اتنے لے کے بھاگ گیا فلاں اتنے لے کے بھاگ کیا فلاں اتنے لے کے بھاگ کیا فلاں نے یہ قبل کر لیا فلاں. یہ کون ہے سارے مسلمان یہ جب نیتیں اتنی خراب ہے دھوکہ بازیاں اتنی عزت ترفیگاہ سے ملیں گی واضح خلافیاں ہمارا معمول بن چکا ہے جھوٹ بولنا ہمارا معمول بن چکا ہے امانت میں خیانت کرنا ہمارا معمول بن چکا ہے گھر گھر میں ایسا ہو رہا ہے بہو کی چیز کو ایسا استعمال کرتے گھر والے جیسے ان کی اپنی چیزیں وہ ڈر کے بارے بول بھی نہیں سکتی ہے اس کے برتنوں کے بولے نکالو سب دعوت میں لگاؤ اس کا دل بھی چاہتا ہوگا لیکن کیا بولے گی ایسا ہی ہوتا ہے نا آپ بھی ایسے ہی کرتے بہو کے ساتھ اچھا نہیں ہے ایسا نہیں کرتے اللہ جزائے خیر دے تو یعنی یہ ایک مثال میں دے رہا ہوں کئی بہو ظالم ہے تو اس نے ساس کو ناک میں دم کیا ہوا ہے اور اگر کہیں ساس طاقتور ہے اس نے بہو کے ٹائٹ کیا ہوا ہے مطلب جہاں جس کا بس چل رہا ہے بات ہے بس چلنے کی تو یعنی گھر تک کے معاملات کہ میرے ہاتھ کوئی چیز لگ گئی بیٹے کی ہے بب قابو کرو رکھو اس کو بتا دیں گے بعد بھائی اس کو کسی نے چیز بھیجی ہے ابا کی کوئی چیز بیٹھے گا آپ تک گئے چلو قابو کرو اس کو یعنی مطلب ہمارے مزاج کے اندر یعنی کہ بھئی بھائی چیز ہے کسی کی بھی آئی ہے دے دو اس کو بھی اس کی مرضی تو اس وجہ سے تو حضرت مفتی شفی صاحب رحمت اللہ نے بھی فرمایا کہ اسلام تو اونچا لے جاتا ہے لیکن ہم نے کسی غلط چیز کو پکڑا ہوا ہے وہ اس غلط چیز ہمیں اوپر جانے نہیں دے رہی ہے اور کفر تو نیچے لے جاتا ہے لیکن کافر نے اسلام کے کسی اچھائی کو پکڑا ہوا ہے وہ اچھائی اس کو اوپر لے جا رہی ہے میں کسی جگہ تھا وہاں کوئی کلاس تھی اس میں بتا رہے تھے کسی ایک ملک کا میں بھول گیا ابھی یہ انگریزوں کا ہی کوئی ملک ہے کہنے لگے کہ تھے وہاں ابھی بھی بچوں کے متعلق یا کسی کے متعلق کوئی قانون ہے اور اس کا نام ہے لا عمر کہ حضرت عمر نے جو قانون بنایا تھا وہ قانون کیا اور اسی نام سے ہے تو بات یہ ہے کہ باطل اگر اوپر جا رہا ہے اس لیے نہیں کہ وہ کافر ہے اس نے اسلام کی کسی بات کو پکڑ لیا اور وہ اسے اوپر لے جا رہا ہے اور ہم نے دھوکہ بازیوں کو اور برائیوں کو پکڑ لیا اگرچہ ہم مسلمان ہیں لیکن وہ غلط چیز ہمیں نیچے لے جا رہی ہے تو اس لیے اسلام کامل دین ہے اگر اس کامل دین پر عمل ہوگا تو وہ ہمیں اونچا لے جائے جو عمل کر رہے ہیں وہ آج بھی اوپر جا رہا آج بھی اس ملک میں سے لوگ ہیں کہ جو کاروبار کرتے ہیں صحیح معاملات کرتے ہیں پورا سو فیصد ٹیکس دیتے ہیں پورا اپنا نظام صاف ستھرا رکھتے ہیں کاروبار ان کا جا رہے ہیں اوپر سے اوپر اللہ پاک لے جا رہے ہیں ہم کہیں واد خلافیاں کر رہے ہیں کہیں ٹیکس کی چوریاں کر رہے ہیں کہیں کیا دو نمبریاں قسم قسم کی دو نمبریاں ہم نے سیکھی ہوئی ساری اور کہتے ہیں بس ہے تو بڑے نوازینا ہم افطار بھی کراتے ہیں وہ دیکھ بیچتے ہیں نا دیکھ آ جاتی ہے او بھائی دیکھ مت بھیجو یار اپنے معاملات صحیح کرو کوئی دیکھ بھجوا رہا ہے کوئی افطاریاں کروا رہا ہے کوئی بریانیاں کھلا رہا ہے کوئی جناب کھجوروں کے ڈبے تقسیم کروا رہا ہے اور معاملہ سارے گمبھیر پر ہم سمجھتے ہیں بھائی اسی سے اللہ پاک کو کہہ دیں گے بس ٹھیک ہے اپنے کو دھوکہ دینے والی بات ہے اس لیے اگر میرے معاملات صحیح ہوں گے ہر چیز صحیح ہوگی پھر دیکھو اللہ تعالیٰ اس ملک میں ایسے لوگ ہیں آپ مجھ سے زیادہ اچھی طرح جانتے ہیں صحیح معاملات کرنے والے کہاں سے کہاں پہنچ جاتے ہیں گڑبڑ کرنے والے گڑبڑ کرتے ہیں ایک دن اوپر ہوتے ہیں ایک دن نیچے ہوتے ہیں ایک دن جیل میں ہوتے ہیں ایک دن کہیں اور ہوتے ہیں وہ اسی طرح ان کی زندگیاں چلتی رہتی اللہ تعالیٰ ہم سب کو اسلام کی تعلیمات پر عمل کی توفیر نصیب فرما الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين اللهم ربنااتنا في الدنيا حسن وفي الاخره حسنا وقنا عذاب النار ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذا هديتنا وهب لنا من لدنك ان رحمه انك انت الوهاب رب اغفر وارحم انت خير الراحمين رب اغفر وارحم انت خير الراحمين الى عالمين ہمارے اس بیٹھنے کو ہمارے اس کہنے سننے کو اپنے بارگاہ قبول فرما یا اللہ ہماری مغفیرت فرما یا اللہ یہ رمضان کا مبارک مہینہ ہے یا اللہ ہم جنت الفردوس نصیب فرما یا اللہ ہمیں جہنم سے پناہ آتا فرما یا اللہ ہمیں روزے کا مقصد تقوا نصیف فرما یا اللہ ہمارے دلوں میں گناہوں سے نفرت پیدا فرما یا اللہ ہمیں نیکیوں سے محبت نصیف فرما یا اللہ ایمان کو اعمال صالحہ کو ہمارے دلوں میں مزین فرما صلی اللہ تعالیٰ خیری خلقی محمد و عالی و صحبه اجمعین ہی اجماعین میرمت جزاكم اللہ حسین